اس کا سبق جو ہے ہم پڑھیں گے امید ہے کہ گزشتہ اسباق آپ نے اچھی طرح پڑھ بھی لیے ہوں گے سمجھ بھی لیے ہوں گے اور یہ ہفت اقسام یہ ختم ہونے کے بعد تو انشاءاللہ ہم اب تک جو سرف کے اندر ہم نے اقسام اور مختلف چیزیں پڑھی ہیں تو ان کو ایک نقشے کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ ہے کلیما سے لے کے کلمہ سے آغاز کیا نا کلمہ سے لے کر اور یہ آخر تک لفیف تک سارا یعنی ایک نظر میں آپ کے سامنے ایک خلاصے طور پر بات آ جائے اور آپ اس کو سمجھ بھی سکیں اور آپ کو معلوم بھی ہو سکے کہ اب تر آپ نے کن کن مراحل سے گر کر جو ہے یہ آخری شبد جو ہے وہ پڑا ہے اور عن قریب پھر ہم آپ کا جو ہے ہوم ورک تو اس کا سلسلہ بھی شروع کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہفت اقسام کا بیان چل رہا تھا پچھلے سبق میں آپ نے صحیح مثال لطیف ناقص محمود اور اجوف کے بارے میں پڑھا آج کے سبق میں ہف اقسام میں سے ساتویں اور اقسام یعنی موضاف کے بارے میں پڑھیں گے اس سے پہلے گزشتہ جو اقسام ہم نے پڑھی ہیں تو ایک نظر جو ہے ان پہ بھی ڈالتے چلیں چنانچہ صحیح کہتے ہیں وہ کلمہ جس کے اصلی کے مقابلہ میں حمزہ بھی نہ ہو اور شرف علت بھی نہ ہو اور دکھ جنس کے بھی نہ ہو ہے نا تاریخ میں؟ کیا مثال ہوگی اس کی جیسے فاتح وار ناسوارا سمیا جی مش محموز وہ کلمہ جس کے حروف اصلی کے مقابلہ میں کوئی نہ کوئی حرف ہو جیسے اکلا محمود کی آپ نے تین اقسام پڑھی محموز الفا محموز العین اور محموز اللام یعنی اگر فا کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت ہے تو اس کو محموز الفا کہیں اگر عین کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت ہے اس کو محموز العین کہیں گے اور اگر لام کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت ہے تو اس کو محموز اللام کہیں گے محموز الفا کی مثال جیسے آکالا محموز العین کی مثال جیسے اور محموز اللام کی مثال جیسے معطل ایک مجموعی اقسام کے اوپر بولا جانے والا لفظ ہے لہذا ہم ان اقسام کی وضاحت کی طرح جاتے ہیں چنانچہ مثال کہتے ہیں وہ کلمہ اور یہاں کلمہ افراد اسم یا فعل ہے کیونکہ ہفت اقسام کا تعلق اسم اور فعل ساتھ ہے تو وہ اسم یا فعل جس کے حروف اصلی کے مقابلہ میں کوئی نہ کوئی حرف علت ہو مثال کی پھر دو قسمیں پڑھی آپ نے مثال واوی اور مثال یائی اگر فاقلم کے مقابلہ میں حرف علت واو ہے تو کیا کہیں گے مثال واوی جیسے واہدہ اگر فاقلم کے مقابلہ میں حرف علت یا ہے تو اس کو مثال یائی کہیں گے جیسے یا شاہ اجوف کہتے ہیں وہ کلمہ جس کے عین کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت ہے پھر اجوف کی بھی دو قسمیں ہیں اگر عین کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت واو ہو تو اس کو کہیں گے یہ اجوف واوی ہے جیسے یہ اجوف ہے جیسے بئی ناقص وہ کلمہ جس کے نام کے مقابلہ میں حرف علت ہو پھر اس کی بھی دو قسمیں ہیں اگر نام کے مقابلہ میں واو ہے تو اس کو ناقص واوی کہیں گے جیسے دعوتن فالتن کے وزن پر ہوگا تا تا کے مقابلہ میں ٹھیک ہے اور اگر لام کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت یا ہو تو اس کو ناقص یا ہی کہیں گے جیسے غب یون لفیف وہ کلمہ جس کے حروف اصلی کے مقابلہ میں دو حرف علت ہو پھر لفیف کی دو قسمیں آپ نے پڑھی لفیس مفروق اور لفیف مقرون لفیف مفروق جس کے فا اور لام کلمہ کے مقابلہ میں دو شرف علت ہوں جیسے اس کی مثال پڑھی آپ نے وحی یون مقرون جس کے عین اور نام کلمہ میں دو حرف علت ہوں جیسے اس کی مثال آپ نے پڑھی طوا کیا مثال پڑھی طوا اصل میں ان چار اقسام یعنی مثال اجوف ناقص اور لطیف کو معتل بھی کہتے ہیں تو جب لفظ معتل بولا جائے تو یہ ایک عام سا لفظ ہے اور یہ چاروں اقسام میں سے کوئی بھی قسم ہو تو اس کو ہم معتل بھی کہہ سکتے ہیں لیکن آپ حضرات سے جب پوچھا جائے تو آپ کے لیے صرف معتل کہنا کافی نہیں بلکہ آپ نے تعین کے ساتھ وضاحت کے ساتھ اس قسم کو بتانا ہے مثال کے طور پر اگر آپ آپ سے کوئی پوچھتا ہے خوف ان ہفت اقسام میں کیا ہے تو آپ معطل نہیں کہیں گے بلکہ آپ پوری تفصیل آپ صرف یہ بھی نہ کہیں کہ جف ہے یہ جواب بھی ناکافی ہے چونکہ آپ مبتدی ہیں ابتدائی طالب علم ہیں تو لہٰذا آپ کو اس لفظ کی پوری تحقیق بتلانا چاہیے ہاں جب انشاءاللہ اللہ آپ آگے ترقی کے منازل طے کر لیں گے اور آپ کے لیے وہ لفظ روز روشن کی طرح بالکل واضح ہو جائے گا پھر آپ کے لیے اتنا بھی کافی ہے پہچاننے کے لیے کہ یہ معطل ہے ٹھیک ہے جی مثال کے طور پر ایک لفظ آپ سے پوچھتے ہیں یہ بتلائیے کار ہفت اقسام میں کیا ہے کارو ماضی کا سیوا کارو می جی. ہفت اقسام میں کیا ہے جی بالکل صحیح. صحیح صحیح اب آتے ہیں آج کے سبق کی طرف حضرت تو جن ساتھیوں کے ہاں یہ اچانک مسئلہ بن جاتا ہے تو دوسرے ساتھیوں سے کوشش کر کے اس کی ریکارڈنگ حاصل کریں اور اگر ریکارڈنگ نہ ملے تو مجھے جو ہے حکم کر دیں انشاءاللہ کسی دوسرے وقت میں یہی سبق جو ہے ان اگر آپ کو دوبارہ پڑھا لوں گا انشاءاللہ اللہ مذاف ہفت اقسام میں سے آخری قسم مضاف مذاف کہتے ہیں جس کے حروف اصلی کے مقابلے میں دو حروف ایک جنس کے ہوں کیونکہ صحیح کی تعریف میں آپ نے پڑھا اب صحیح کی تعریف آپ کے سامنے واضح ہو کر آئے گی جب آپ سات قسموں کو تفصیل سے پڑھ لیں گے صحیح میں آپ نے پڑھا کہ اس کے حروف اصلی کے مقابلہ میں حمزہ نہ ہو کیونکہ اگر حمزہ ہوگا تو اس کو صحیح نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے محموس دوسری شرط اس کے حروف اصلی کے مقابلہ میں حرف علت نہ ہو کیونکہ اگر ایسا کلمہ ہے جس کے حروف اصلی میں حرف علت پایا جا رہا ہے تو وہ بھی صحیح نہیں ہفت اقسام میں سرفیم کے نزدیک وہ صحیح نہیں بلکہ اس کو کیا کہیں گے اور اگر تیسری شرط یہ تھی کہ اس کے حروف اصلی کے مقابلہ میں دو حروف ایک جنس کے نہ ہو کیونکہ اگر دو حروف ایک جنس کے ہوں گے تو اہل صرف اس کو بھی صحیح نہیں کہیں گے بلکہ اس کو کہیں گے مصاف تو اب آپ کو معلوم ہوا کہ اس کو صحیح کیوں کہتے ہیں اور یہ قیودات یہ شرائط کیوں لگائی تو یہ ان باقی چھ اقسام کو نکالنے کے لیے صحیح کے اندر یہ شرائط لگائی گئی ہے کہ اگر حمزہ ہوگا محموز بن جائے گا حرف علت ہوگا معطل بن جائے گا دو حرف ایک جیسے ہوں گے تو میں حمزہ ہو اور نہ ہی اس میں دو حرف ایک جیسے ہوں کیا خیال ہے اب بات کھل کر سمجھ میں آئی جی دیکھیے مضاف تو کسے کہتے ہیں مضاف وہ کلمہ جس کے حروف اصلی کے مقابلہ میں دو حرف ایک جیسے ہوں مضاف کی بھی دو قسمیں ہیں مضاف سلاسی اور مضاف ربائی جی الحمدللہ مضاف کی کتنی قسمیں ہیں دو قسمیں ہیں مضاف سلاسی اور مضاف روبائی مضاف سلاسی کہتے ہیں جس کے عین اور لام کلمہ میں دو حروف ایک جیسے ہو اس کی مثال جیسے فا سبب تو سبب اس کا وزن ہے فعل اب دیکھیے عین کلمہ بھی با ہے اور لام کلمہ بھی با ہے تو چونکہ سبب یہ ایسا لفظ ہے جس کا عین اور فا کلمہ دونوں حروف ایک جیسے ہیں تو اس لیے یہ صحیح نہیں بلکہ ہفت اقسام میں اس کو کہیں گے یہ مضاف ہے اور مضاف کی بھی دو اقسام میں سے مضاف ثلاثی ہے کیونکہ مضاف ثلاثی کہتے ہیں جس کے عین اور لام کلمہ کے مقابلہ میں دونوں حرف ایک جیسے ہوں مذاف روبائی کہتے ہیں روبائی روبائی تو جانتے ہیں نا پیچھے آپ اقسام جو چکے سلاسی روبائی روبائی مجرد روبائی مزید فی روبائی کا ذرا وزن دیکھیے جیسے اس کی مثال آپ نے پڑھی شاید آپ کے ذہن میں ہو دہ راجا ہے نا ذہن میں روبائی کی مثال آپ نے پڑی دہ راجا تو دیکھیے سلاسی کی تعریف سلا, آ, مضاف مزافربائی کی تعریف وہ کلمہ جس کا فا مزافربائی میں دو لام ہے ایک فا ایک آئین اور دو لام تو مضاف ربائی کہتے ہیں جس کا فا اور پہلا لام ایک جیسے ہوں اور آئین اور دوسرا لام ایک جیسے ہوں جس کا فا اور پہلا نام اس کے مقابلے میں دونوں حروف ایک جیسے ہوں اور عین اور دوسرا نام اس کے مقابلہ میں بھی دونوں حروف ایک جیسے ہوں جیسے اس کی مثال دیکھیے ایک آسان سی مثال فاہ لالا فاہ لالا بر وزن فاح ال تو یہاں پہ دیکھیے فا کلمہ کے مقابلہ میں شاہ ہے عین کلمہ کے مقابلہ میں سواد ہے لام کلمہ کے مقابلہ میں شاہ ہے اور دوسرے لام کلمہ کے مقابلے میں بھی سواد ہے پھر دیکھیے فا لا اور پہلا فا اور پہلا لام ان دونوں کے مقابلے میں جو حرف ہے وہ ایک ہی جنس کا ہے اور وہ ہے حا اور عین اور دوسرا لام ان کے مقابلے میں جو حرف ہے وہ ایک ہی جنس سے ہے اور وہ ہے سواد فا اور پہلے لام کے مقابلہ میں خا ہے اور عین اور دوسرے لام کے مقابلہ میں سواد ہے تو اس کو کہیں گے مضاف ربائی کہ جس کے فا اور لام اول کے مقابلہ میں دو حروف ایک جنس کے ہوں اور عین اور لام ثانی کے مقابلہ میں دو حروف ایک جیسے ہوں جیسے جی ماشاءاللہ بہت خوب سمجھے جی ایک مثال سمجھائی ہے یقرا بھائی نے اور ماشاء اس سے اندازہ ہوا کہ بڑی اچھی طرح سمجھ رہے ہیں جی دیکھیے ایک اور مثال دیکھیے فاح الال کے وزن پر ایک لفظ اور دیکھیے جس کے فا اور لام اول اور عین اور لام ثانی کے مقابلہ میں دو حروف ایک جیسے ہیں فان جیسے زلزلہ فان جیسے زلزلہ تو دیکھیے فا اور لام اول کے مقابلہ میں زا ہے عین اور لام ثانی کے مقابلہ میں لام ہے تو اس لیے اس کو کیا کہیں گے مضاف و بائی تو بہت ساری ان شاء مثالیں آئیں گی آگے تو اب ہفت اقسام ہم نے مکمل تفصیل کے ساتھ پڑھے دوبارہ میں ایک دفعہ پھر عرض کر دیتا ہوں ہفت اقسام جن کو یاد رکھنے کے لیے آپ کو یہ شعر یاد کرنا چاہیے صحیح استو مثال است و مذاف لطیف و ناقص و محموز و اجبف صحیح وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلی کے مقابلہ میں حرف علت نہ ہو حمزہ نہ ہو اور دو حروف ایک جنس کے نہ ہو معطل وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلی کے مقابلہ میں کوئی نہ کوئی حرف علت ہو اور مذاق وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلی کے جس کے فا جس کے حروف اصلی کے مقابلہ میں دو حروف ایک جنس کے ہوں تو ان سات کو ہم نے تین میں کیا ہے داخل کر دیا شامل کر دیا سات اقسام کا خلاصہ تین میں نکال دیا ویسے کل جو اقسام है وہ گیارہ بنتی ہیں لیکن سرفین ان کو سات ہی کہتے ہیں اس لیے ان کو ہفت اقسام کہا جاتا ہے تو ان سات کو بھی تین میں سمیٹ دیا اور صحیح معطل اور مذاق ان کا نام رکھا مختصر طور پر جب انتہائی اختصار کے ساتھ بتانا ہو تو اتنا بھی کافی ہے یہ صحیح ہے یہ معتل ہے اور یہ مضاف ہے لیکن جب تفصیل سے بتانا ہو تو معطل کی کون سی اقسام میں سے کون سی قسم ہے مثال کے طور پر اجوف ہے تو اس کی کون سی قسم ہے واوی ہے یا یعنی تو آپ کو یہ ساری کی ساری اقسام جو ہے تفصیل سے یاد کرنی چاہیے اس لیے اب آپ نے ہر قسم کا نام اور اس کے آگے اس کی تعریف اور اس کی مثال یہ آپ نے لکھنی بھی ہے اور لکھ کر ہمیں یہ دکھائیں بھی مثال کے طور پر صحیح اس کی تعریف اس کی مثال مثال واوی اس کی تعریف اس کی مثال مثال یائی اس کی تعریف اس کی مثال اجوف واوی اجوف یائی ناقص واوی ناپس یائی لفیف مفروق لفیف مقرون اور مضاف صلافی اور مضاف ربائی سب کی تعریف اور سب کی مثال جی آئی بات سمجھ میں آگے مزید سبق شروع کرنے سے پہلے قوائل شروع کرنے سے پہلے مصنف رحمت اللہ علیہ آپ کو کچھ فائدہ بتنانا چاہتے ہیں چنانچہ فائدہ کے عنوان سے تین فائدے ہیں چار اور ان چار فائدوں کے اندر آپ کو کچھ قیمتی باتیں بتانا چاہتے ہیں اور یہ یاد رکھیے علم کا جو ذریعہ بن رہے ہیں یہ مصنفین بھی تو ان کے لیے دعا ضرور کرنی چاہیے بلکہ جب بھی کتاب کھولے تو یہ اس مصنف کا اس کتاب والے کا حق ہے کہ اس کے لیے دعا کی جائے اس لیے چونکہ ان سے ہمیں بہت کچھ حاصل ہو رہا ہے تو آپ جو بھی کتاب پڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے تو کتاب کو کھولنے سے پہلے جو اللہ دل میں ڈالے تو اس مصنف کے حق میں آپ نے کوئی نہ کوئی دعا کرنی ایسے ہی جو بھی ان علوم کے ہم تک پہنچنے کا ذریعہ بنے ہے بڑی سے بڑی چیزوں سے لے کے چھوٹی سے چھوٹی چیز تک جو بھی ہمارے لیے ذریعہ بنے ہے وہ ہمارے لیے بڑی قیمتی چیزیں ہیں اور وہ ہمارے محسن ہیں تو لہٰذا ان کو بھی اپنی دع میں یاد رکھنا چاہیے اس سے انشاءاللہ جو ہے آپ کے علم کے اندر اضافہ ہوگا یہ جو بعض دفعہ کہتے ہیں جی پڑھائی کے اندر دل نہیں لگ رہا تو اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں کل ہی میں طلبہ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ اصل میں کچھ اسباب ہیں جن کی وجہ سے وہ کہتے ہیں جی دل نہیں لگ رہا اور پھر علم کو چھوڑ کے تو کوئی اور مشغلہ اپنا لیتے ہیں تو دراصل اس کی کوئی وجہ ہوتی مثال کے طور پر گناہوں کے اندر مبتلا ہے کسی گناہ کے اندر لگا ہوا ہے اور صاف ظاہر ہے کہ علم یہ اللہ کا نور ہے روشنی ہے اور گناہ یہ ظلمت اور تاریکی ہے اور تاریکی اور روشنی یہ جمع نہیں ہو سکتی مثال کے طور پر آپ کمرے کے اندر موجود ہیں تو جو ہی لائٹ آتی ہے بلب روشن ہوتا ہے تو اندھیرا وہاں سے غائب ہو جاتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ روشنی بھی ہو اندھیرا بھی ہو سورج نکلتا ہے تو وہاں سے اندھیرا غائب ہو جاتا ہے تو یہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اپنے استادوں سے یہ شکایت کی کہ حافظہ کی کمزوری کی طالب علم کے زمانے میں نہ کی ہوگی چنانچہ محترم نے فرمایا کہ گناہوں کو نور الا ہی ہے اور یہ گناہوں کے ساتھ جو جمع نہیں ہو سکتا شاعر نے اسی کو ایک شعر کے اندر لکھا ہے شکوت یہ امام شافی رحمت اللہ کے استاد ہے شکوۃ اللہ اللہ کا نور ہے یہ علم اور اللہ گناہ کو اپنا نور نہیں دیتے تو پڑھائی میں دل نہ لگنے کی ایک وجہ گناہ ہے دیکھیے آپ تحجد پڑھتے تھے تحج نہیں پڑ سکے آپ غور کریں کوئی ایسا گناہ ہوا ہے کوئی ایسی غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ نعمت آپ سے چھن گئی ہے اور اس کے اوپر آپ اللہ سے توبہ کریں نماز کے اندر سستی ہو رہی ہے جماعت رہ گئی تکبیر اولا فوت ہو گئی تو مطلب یہ ہے کہ آپ سے کوئی گناہ ہوا ہے تو اس لیے جب بھی ایسی صورتحال پیش آ رہی ہو نیکی سے پیچھے ہٹ رہا ہو انسان تو اپنے اعمال کا جائزہ لے دوسری بات یہ ہے کہ پڑھائی کے وقت میں ہمیشہ باوضو رہنا چاہیے کتاب کو قلم کو علم کے جتنے بھی ذرائع ہیں ان سب کو جو ہے باوضو ہو کر ہاتھ لگانا چاہیے ادب احترام کے ساتھ تو انشاءاللہ پڑھائی کے اندر دل لگے گا اسی طرح جو علم کے ذرائع ہیں استاد ہے کتاب ہے جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کا بہت احترام دل کے اندر ہونا چاہیے اور چونکہ آپ ایک بہت عظیم مقصد کے लिए اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں علم سیکھ رہے ہیں تو اب یہ نہ سمجھے کہ یہ مستحب ہے یہ سنت ہے بلکہ مستحبات اور سنتوں کو بھی بڑے اہتمام کے ساتھ ان کی ادائیگی کا بھی خیال فرمائے اور اسی طرح کبھی کبھی اپنے بڑوں سے پوچھ کر کوئی کتاب جس کے اندر علماء کے اکابرین کے ان کی زندگیوں کے پہلو کو ذکر کیا گیا ہو ان کے علمی کارناموں کو ان کی عملی زندگی کو ذکر کیا گیا ہو تو ایسی کتاب تجویز کروا کے تو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے انشاءاللہ علم کے حصول پر آپ کے اندر قوت اور ہمت آئے گی تو ان باتوں کے اگر ان باتوں پر عمل کر لیا جائے تو انشاءاللہ کبھی انسان یہ نہیں کہے گا میرا پڑھنے کو دل نہیں کر رہا پڑھائی کے اندر دل نہیں لگ رہا تو انشاءاللہ باقی سبق کل آپ کے سامنے پیش کریں گے اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ